بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سواد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو ہوتی مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں جم من قبلهم من قرن فنادن ولا تحین مناص ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے سمعنا یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے اَنزل بل لما عذاب کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ام عندهم خزائن ربك کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے ام لهم وما في یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہیں کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں جند یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ جزبث قوم لهم قوم و تدعون ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں ان کل كذب الرسل فحقا يقاب ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقع ہوا وما ينبوه الا صيحه واحده ما لها من فغاق اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے سخرنا الجبال يسبحن ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے وشددنا وفصل الخطاب اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا نبع الخصم اذ تسور المحراب بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے والا تشت کو دل شکتی والا تشت کو دنوں کو جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہمیں ہم انصاف سے فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے تشع کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے وظن انما ربه انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے يا داود ان جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شدید بما نسو يوم الحساب اے ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے کی فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا وما خلقنا السماء والأرض وما ذلك الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مسلحت نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزک کا عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے نزلناه اليك مبارك ليدب اياته وليتذكروا الالباب یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی ایتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں وہ وهبنا لیدا دسیماد ینما العبد ان هو اواب اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا علی فطفق بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھر ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا رب اغفر لي لي من انك انت اور آد کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بات چاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شاع نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے لَهُ الرِّيحَ بِأَمْرِهِ أَصَاب پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی اور دیو کو بھی ان کے زیر فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے او ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے له عندنا مآب اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور عمدہ مقام ہے عبدنا نادا بنصب اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کے بارے علاحا شیطان نے مجھ کو ایزا و تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ان اور ہم نے ان کو اہل ایال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھین اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے اسماعیل اور اسماعیل اور السا اور کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے جن ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے الطرف اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی ما ليوم یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا و لشر مآب یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم فبئس یعنی دو زخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام دہ ہے حمیم یہ کھالتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھے شکلی اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے إنهم یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے ہیں انتم لا مرحبا بكم انتم لنا کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دو میں دونا عذاب دے کو اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے ہم کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزک کا جھگڑنا برحق ہے انما انا منذر وما من الا الواحد القهار کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں رب جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا قل هو عظیم کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے انتم معرضون جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے ما مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا ایوحا اللہ انما انا نذیر میری طرف تو یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں کھلم خلن کھلا ہدایت کرنے والا ہوں اذ قال ربك خالق بشرا من جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں فَإذا جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا کلو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا ما منعك ان تسجد لما خلقت ام كنت من اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا, کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا قال أنا منه خلقتني من نار وخلقته من طیب بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قال فخرج منها فإنك کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ <الدِّين> اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی رب إلَى يوم کہنے لگا کہ میرے پروردیگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں محلت دے قال فإنك من فمین کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے عزتك کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا عبادك منهم سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں قال فالحق والحق اقول کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں ام لأن منك ومن من منهم کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا قل ما اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا سلا نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں الا ذکر یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے نبأه اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا